وہ بات نکلے جو ان کے تجربے کی ہیں ان کے مشاہدے کی وہ پتی ہے ہے لگاتا ہوں سہارا لگاتا ہوں بہت سے کام اس سے نکلتے ہیں تو اللہ فرمایا فائل دی. تم نے گنوائی کی سلام کی شان میں نگمان میں رات کا وقت ہے پہاڑ کا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے فرما کہاں جا رہے ہو لاتا نہ اس کے سامنے آؤ خود پکڑو حکم ہے سامنے سے دیکھیں تجربے کو دیکھیں تو معذرت کے نک یا اللہ بی بی میری اکیلی ہے یہ سانپ ہے دس لے گا مر جاؤں گا کیا ہوگا یہ تو ہے مشاہدہ اور تجربہ اور حکم کیا اپل سامنے سے آپ پکڑ تو سارے مشاہدات اور تجربات کو ٹھکرا کر حکم ادا کرنے کے لیے سامنے آئے اور لہر یہ چارا سا اور مسالت نے اللہ کا حکم ادا کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا انگلیوں کے پوروے سانپ کر لگتے لاٹھی تو اللہ تعالیٰ نے مثال السلام کو حالات سے غیر متاثر ہو کر حکم ادا کرنے کی بنیاد پر عمل ڈال دیا اللہ تعالی مجھے آپ کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے آکام ازواج الرسول علیہ السلام اگر مجھے اس بات کا گمان ہو جاوے میں گھس کر ازرج محتارات کے پیر پکڑ کر گسیٹ کر لے جائیں گے تو بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نافذ کر کے قیامت تک کے لیے قائم ہو گئی کہ ہم حالات کے غلام نہیں ہم حالات کے تابع نہیں ہم تو آم کے غلام ہیں آم کے تابع ہیں فرآن ہر گھڑی ہر حال میں اللہ تعالی کی منشا اور اللہ تعالی کی مرضی اور اللہ تعالی کا حکم یہ ہے ہمارا اچھا کہ اللہ کیا فرمارے اللہ تعالی کی منشا کیا ہے اللہ تعالی کی مرضی کیا ہے اللہ تعالی, کی کیا, ہے؟ اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں اور میں تو اللہ کی چاہت پر جان دینی اللہ کی منشا پر مرنا ہے اور اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے اور سارے حالات سے ختم نظر کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی پہچاننے میں خود لگنا ہے اور اس کی دعوت دے کر دوسروں کو لگانا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی محنت قیامت تک چلا دے اس پر آنا ہے امت کو لانا ہے اس پر جان کھپانی ہے جی ہمارا موضوع اور مقصد ہے ملک مقصد نہیں ہے مال مقصد نہیں حالات مقصد نہیں ہمارا مقصد جو ہے یعنی اس کام کا جو مقصد دعوت کا وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی پہچاننا ہے اور اس پر مرنا کھپنا جان دینا ہے حالات بگڑے سدرے کی کوئی حیثیتی نہیں ہے آسمان بدل جائے زمین سورج بدل جائے چاند ہم دیکھنے ہے خدا بندی صدیق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ لشکر سے خالی اللہ تعالی دیکھ رہے کہ انہوں نے میرے نبی کے فرمان کو دیکھا انہوں نے حالات کو نہیں دیکھا ایک بات دوسری بات. زکات کا یہ تو ڈیڑھ سو پونے دوستوں ہیں. چلو ان مرتدین کے مقابلے میں بھائی تم کے مقابلے میں جاؤ گے مدینہ تو خالی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ دیکھنا ہے اور نہ آ جائے نقصان اور ابو بکر زندہ یہ نہیں ہو سکتا اور ڈیڑھ سو کے ڈیڑھ سو کو لے کر مرتدین کے مقابلے کے لیے نکل گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اور مدینہ بالکل مردوں سے خالی اور بچے اور بچے میں فوجیں لگ چکی نسارا یہود کی چڑھائی کرنے کے لیے تو اگر دیکھنا ہے حالات کو تو کسی قیمت پر بھی گش نہیں مدینہ کو خالی کرنے کی مدی ہاتھ سے گیا اور اگر حکم دیکھے تو حکم کے سامنے کوئی گنجائش نہیں مدینے اور مدینے کی عورتوں کی پرواہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تو حکم کو دیکھا اور دیتوں کو لے کے نکل گئے اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے میرے حکم کی پرواہ کی حالات کی پرواہ نہیں کی تو اللہ کی مٹھی میں ہیں ادھر یہ ڈیڑھ سو کا لشکر نکلنا لو اور مدینے کا بالکل فوج سے خالی ہونا لو اور ادھر یہود نسارا کے لشکر نکل چکے تم بھائی مدینے جھاڑ تو رہے ہو لیکن پہلے اس کی تو تحقیق کر لو مدینے کا حال کیا ہے بالکل لشکر تیار اور جب دل میں یہ بات آئی تو لشکروں کو تو روک دیا اور پانچ آدمی مختلف اوقات میں مختلف راستوں سے مدینہ کو روانہ کیے سارا وہ جو فلسطین کی یہ کا لشکر جا رہا تھا کہ ملاقات کہیں کسی کی دو دن بعد کسی کی تین دن بعد اس لشکر سے ملاقات ہوئی اور خوف زدہ ہو کر واپس چلایا اور ہر ایک نے آ کر خبر دی کہ میں نے لشکر مدینہ بالکل خالی ہے مردوں سے میرے پیاروں میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ سارے حالات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے کہ قیامت تک کے لیے میرے کے لیے اور امت کے لیے جو نمونہ بنے کہ ہمیں تو ہر حال میں ہر مقام میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالی کا حکم کیا ہے اور رسود البا صد اللہ, اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کیا ہے بس ہمیں حکم اور حضور والی سنت کو دیکھنا ہے یہ ہمارا جا رہے ہیں یہ کائم ہو گیا ہر مسلمان ہر عورت ہر مرد ہر قبیلہ ہر خاندان ہر مالدار ہر فقیر ہر وسکین ہر ایک کا ہمارا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ہیں مسلمان نام پر ہے ہماری جان قربان ہمیں تو اللہ کے احکام پیغمبر علیہ السلام کی سنت دیکھنا اور اس پر جان لگا دینا اور اس پر قربان ہو جانا اور اس پر سب کچھ بتا دینا یہ ہمارے لیے صحابہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نمونہ قائم کر دیا بھائی جو دوستو مجھے اور آپ کو اور قیامت تک کی نسلوں کو اس پر آنا اس پر لانا اس کی محنت کرنا اور اس کی محنت پر دوسروں کو آمادہ کرنا تاکہ ہر گھر میں ہر قبیلے خاندان میں ہر قوم میں ہر ملک میں ہر علاقے میں ہر حال میں ایک ایک مسلمان عورت مرد بوڑھا جوان فکر مسکین کا یہ ذہن اور یقین بن جاوے کہ حوادثات حوادثات کوئی بھی ہو یہ یہ اور حادثات یہ ہمارا موضوع نہیں اس کا یقین ہمیں ہو کہ ہم ہر موقع ہر حال کے اللہ تعالی کے حکم کو دیکھ کے چلیں گے پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر چلیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے یہ جو ہے نا لفظ یقین تو یقین کا جو لفظ ہے یقین کا لفظ ہے پانی کو عربی نقد میں یقین کہتے ہیں کہ جو پہاڑ کے اندر غار اور غار کی تلی میں تھوڑا سا پانی پڑا ہے اب اوپر کار کے منہ پر چاہے جتنی بھی ہوئے چلیں ان کا کوئی اثر اس تلی کے پانی پر نہیں پڑتا اور کوئی تاثر اس کو کہتے ہیں یقین اب اللہ کے آکام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اور پھر ہے اللہ نے ہمیں نائب بنایا اپنے نبی کا نائب بنایا اس امت کو اور اپنا خلیفہ بنایا ایک ہی ہستی تمام کائنات میں ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنا خلیفہ ہونے کا ارشاد فرمایا انی فی خلیفہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اور وہ آدم علیہ السلام ہے اور ہم آدم علیہ السلام کی نسل میں ہیں اور رسود اللہ صلی اللہ کے نائب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ کے نائب ہیں تو ہمارا تو سب سے بنیادی اور اصل کام یہ ہے کہ ہم تو بھائی اللہ کے حکموں پر یقین کر کے اور سوری چیزوں سے غیر متاثر ہو کر چلنا اس کی دعوت دینا اور نیابت اور خلافت کی ذمے داری یہ خلیفہ کوئی لفظ نہیں ہے جب اس لفظی لفظ نہیں خلیفہ ہونے کی حیثیت سے و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہونے کی حیثیت سے پوری زمین سارے انسان قیامت تک کی نسلیں یہ آپ کے سامنے ہیں سب کی شبق دل میں ہو سب کی خیر خواہی دل میں ہو سب کی ہمدردی دل میں ہو اور نائب ہونے کی ذمہ داری اور خلیفہ ہونے کی ذمہ داری ہمارے سامنے ہو جب آپ خلیف اللہ فلر اور نائب اور رسول اللہ فلر تو اس کی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس کی ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے اثرات پورے عالم پر, پر اس کے اثرات پڑھیں گے. گے, گے اللہ کے خلیفہ کی, کی حیثیت سے خلافت کی نسبت سے جو جو آپ امال کریں گے اس کے اثرات پورے عالم پر پڑیں گے ایک گھر میں ایک علاقے میں ایک سرد کو, کو ہی دے رہے ہیں مگر نائب ہونے کی حیثیت سے دی. خلیفہ ہونے کی حیثیت سے دی. اس کے اثرات پوری زمین کے سارے انسانوں پر پڑیں گے اور اس کے اثرات تک کی نسلوں پر پڑیں گے اور ہر ہر مسلمان عورت مرد بولا جو ہم نیابت اور خلافت کی حیثیت کا احساس کرتے ہوئے اور اس کی ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوئے جب دعوت دے گا تو پورے انسانوں کے دلوں پر اس کے اثرات پڑیں گے اور قیمت تک کی نسلوں پر اس کے اثرات اللہ تعالی ڈالیں گے تو تو ایک جگہ چل رہی. ایک گھر میں چل رہی سفر میں اثرات پورے انسانوں کے دلوں پر پڑ رہے اور ڈو اس کے اثرات پڑھتے بڑھتے اور پھیلتے چلے جائیں گے انسانوں میں حق کے قبول کرنے اسلام کے قبول کرنے اور ہدایت پر آنے کی استعداد رہے گی اور ایسی استعداد ابھرتی رہے گی پھر وہ وقت بھی قریب آ جائے گا کہ اللہ تعالی آپ کی قربانی سے اور آپ کی محنت سے خوش ہو کر ہدایت کا فیصلہ فرما دیں گے اور جب ہدایت کا فیصلہ ہو جائے گا تو نفید اللہ گروہ, کے گروہ اسلام میں داخل آئیں گے علاقے کے علاقے بستی کی بستی اور ملک کے ملک میٹھے احکام کو زندہ کر کے چلیں گے موجودہ احکام پر جان دیں گے اور قیامت تک کے لیے اس کے نقشے اللہ تعالی بنا رہیں گے تو میرے بزرگ میرے بھائیوں حقیقت میں بات تو ہے آسان مشکل نہیں بالکل آسان مسئلہ تو کرنے کا اور اس میں لگنے کا اور لگانے اور کا ہے ایک ٹھان لے گا اس کے اثرات پچاس تھان لیں گے اس کے اثرات اور ہم تو خالی ایک فرد کو نہیں بنا کر گئے امت کو بنا کر گئے ہیں اور مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بھی بات کو کہہ کر گئے ہیں کہ امت امت میں سے امت بنا نکل گیا اور امت بنا یہ ہے کہ پوری زمین پر کہیں بھی ایک مسلمان سے بھی کوئی سنت چھوٹ گئی تو پوری امت ہیل کر رہ گئی اور کہیں پر بھی ایک حکم ٹوٹ گیا تو پوری امت ہل گئی یعنی پوری امت کو ہر ہر حکم اور ہر ہر سنت پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہو اور ایک ایک سنت کے مٹنے کا غم ہو اور ایک ایک حکم کے نکل جانے کا پوری امت کو غم ہو اب امت میں امت بنا آ گیا اور اگر کہیں حکم ٹوٹ رہا کہیں سنت چھوٹ رہی اور امت میں اس کا غم نہیں اس کی فکر نہیں اس کی محنت نہیں تو امت میں سے امت نکلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو معاف فرمائے پوری امت میں یہ بات آ جائے کہ سب کچھ قربان مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ چھوٹنے پائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بھی چھوٹنے نہ پائے اور ایک حکم بھی ٹوٹنے نہ پائے بھائی اس پر آنا اس پر لانا اور اس پر سب کچھ لگانا یہ ایک ایسی نعمت ہے اور اللہ تعالی کا ایسا انعام ہے کہ سات زمین آسمان سورج چاند سنت کا مقابلہ نہیں کر پھر اس پر وقت لگانا اس کے لیے باہر جانا اس کے لیے نکلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور شاد ہے مینت دنیا وہ مافی ہا اللہ کے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے ایک صبح کا خرچ کرنا یا ایک شام کا خیر من الدنیا و مافی ہا یہ ایک صبح یا ایک شام پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں سونا چاندی ملک مال فوج حکومت زمیندار تجارت زراعت صنعت کپڑے لتے برتن جو کچھ بھی معلومات ہے پوری دنیا میں اس سارے کی وہ حیثیت نہیں جو ایک سنت کی حیثیت ایک صبح کی حیثیت ہے یا ایک شام کی میرے پیاروں میرے بھائی اور دوستوں آج ہر ہر امتی عورت مرض جوان کے دل میں یہ مت کام کی اور یہ اہمیت کام کی اس طرح بیٹھ جائے جیسے اللہ تعالی نے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو جن عطا فرمائی تھی کہ جو نکل جائے پوری امت کے دلوں میں اس کی عظمت اللہ تعالی ڈال دے اور اس کا راستہ وہی ہے کہ ہر مسلمان عورت مرد برا جوان جتنا اس پر جان کھائے گا اور پیدا کیا ہے ہم سب میں امت بنا آ جائے یعنی کوئی بھی کوئی بھی سننا تو نہ چھوٹے کہیں بھی کوئی بھی حکم نہ ٹوٹنے پائے ایک ایک مسلمان کو اس کا غم ہو ایران ہو توران ہندوستان ہو جاپان کہیں کا کوئی رہنے والا مگر میرے نبی کی سنت پر جان دینے والا اور اللہ کے احکام پر سب کچھ قربان کرنے والا یہ صفت اللہ تعالیٰ امت کو دوبارہ عطا فرما دے تو اس کے لیے درخواست ہے جو نیت کرے گا ارادہ کرے گا ہمت کرے گا ایک ایک شخص پوری امت کا ذمہ دار ایک ایک امت پوری امت کا ذمہ دار پوری دین کا ذمہ دار اور پوری امت ایک ایک مسلمان کی ذمہ دار اور پوری امت ایک ایک سنت اور حکم کی ذمہ دار یہ ذمہ داری کا احساس دل میں لیتے ہوئے جب ہم کام میں لگیں گے دوسروں کو لگائیں گے تو اس کے اثرات اللہ تعالی ایسے دلوں پہ ڈالیں گے کہ میرے پیاروں کرا کرایا کام ملے گا جیسے وہ, وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو مدینے کو بالکل خالی چھوڑ کر ڈیڑھ سو کو لے کر اس بنیاد پر جا رہے ہیں کہ اللہ تعالی کا کوئی حکم اور نہ پائے مدینے کا ہم نہیں جانتے مدینہ کیا ہوتا ہے مدینہ یہ کی حالات کیا ہم نہیں جانتے اللہ کا حکم ٹوٹ گیا ہم تو اس کے لیے جا رہے اللہ جانے اللہ کا معاملہ آسمان کس کا ہے اللہ میں آ زمین کس کی ہے اللہ میاں کی سب کے حالی کون ہے اللہ میاں سب کے حقیقی مالک کون ہے اللہ میاں اور اس کا حکم ٹوٹ رہا تو اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے پوری امت کا ایک ایک فرد ایک ایک عورت ایک ایک مرد اس پر جان دے کہ گھر میں کاروبار میں لین دین میں معاملات میں ایران میں میں ہندوستان میں جاپان میں کہیں پر بھی کسی قوم میں کسی ملک میں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ چھوٹنے پائے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے یہ ہم اور یہ فکر آج میرے اندر اور پوری امت کے اندر آ جائے رات رات ہی میں ایسے حالات کو اللہ تعالی پلتا دیں گے اور ایسے حالات کو اللہ تعالیٰ حالات کو سدھار دیں گے اور ایسے اللہ تبارک کی نصرت اور مدد آئے گی کہ بارش کی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی تو میرے پیاروں اور دوستوں مسئلہ تو میرا اور آپ کا ہے ہم سب کے سب اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی پورے عالم میں پورے اسلام کی محنت زندہ کرنے کے لیے ہر گھر میں بھی سوچے ہر مسجد میں ہر فرد میں بھی اس کا خم ہو اور ہر جماعت میں ہر قوم میں ہر علاقے میں ہر طبقے میں کہ پاک فلم کی ایک سنت بھی مٹنے نہ پائے اللہ تعالیٰ حکم بھی ٹوٹنے نہ پائے آج اس کو ہم اوڑھنا اور بچھونا بنا لے کہیں سے کہیں اللہ رب العزت پلٹا دے کے دکھا دیں گے تو بھائی ہم درخواست لئے بھائی ہر ساتھی اپنے کو اس کا ذمہ دار سمجھ کر اگر ساری دنیا تبلیغ کو کام کو چھوڑ دے مجھے نہیں چھوڑنا اور اگر ساری امت تبلیغ میں لگ جائے تو مجھے نہیں چھوڑنا ساری امت لگ جائے تب بھی نہیں چھوڑنا اور کوئی بھی نہ لگے تب بھی نہیں چھوڑنا اس پر اللہ کی وہ مدد آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت آئے گی اور وہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت برس کے آئے گی کہ انسان تو انسان چرندوں بھی اس کے اثرات پڑیں گے تو اس کے لیے بھائی آج مجھے آپ کو موقع ہے کیا اس کے لیے تیار ہوں اور اس کے لیے اب کریں اور اس کے لیے ارادہ کریں تو اس کے لیے تیار ہے بھائی ارے میرے پیاروں رات کا رونا اور دن کا رولنا اور اسی فکر میں گھلنا یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ کیا اللہ کی رحمت برستی ہے اللہ تعالی کو تو فرما دی یار بھائی مانگو اللہ میں روب مانگو اور پکے راجے کرو اور آزم کرو اور اس کے لیے میرا کون کون تیار اٹھ بھائی ساتھ سات مہینے